وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف مان رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے مان میں اشتبا ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنی اور اس کا پہلو ڈیونڈنی کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر اعمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نسحت ناؤ مانتی مگر عقل والے